محمد بن یہ کہ نائجیریا کے علاقے میں کچھ لوگ عیسائی مسلمان ہوئے اور کچھ دنوں نے اسلامی زندگی دی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم واپس عیسائی ہونا چاہتے ہیں یہاں مسلمان ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ انہوں کہ نے نکاحش کی کہ اسلام کے بارے میں جو کچھ انہوں سنا تھا وہ ہم نے چاروں قدم نہ دیکھا دوبارہ صحیح مجھے ساتھی سے کہا کہ ہمارے انسان کے بزرگ آنے والے ہیں جی رحمۃ اللہ علیہ مولانا پدم فری صاحب نے کہا وہ آ جائیں ایک دفعہ ان سے ملاقات کر لیں ملاقات کرنے کے بعد پھر آپ جو فیصلہ آپ کرتے ہیں مرضی ایک دفعہ ان سے مل لے. یہ اگر آپ وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں عیسائی اب کیوں سلمان چھوڑنا چاہتے ہیں دوبارہ واپس ہونا چاہتے ہیں عیسائی میں نے کہا آپ نے جو کچھ سنا تھا وہ عملی طور پر ان لوگوں میں دیکھا نہیں کیا املی طور پر ان لوگوں میں نہیں دیکھا صلاحبار صلاح نے اپنے تعلق والے بندوں کو حکمت فرمائی ہوتی ہے میں حقیقی معلومات نہیں ہے معلومات اور علم میں کافی فرق ہے اللہ والوں کے پاس بصیرت ہوتی ہے حقیقت علم ہوتی ہے ہمارے پاس معلومات ہوتی ہیں تو انہوں نے ان سے کہا کہ اس طرح ہے اس طرح ہے کہ اگر چاروں طرف اسلام اسلام ہو جائے چاروں طرف ہو جائے آپ پھر یہ مطمئن نہیں ہیں گے سارے لوگوں کی زندگی میں ہم لوگ اسلام آ جائیں آپ مطمئن نہیں ہوں گے ایس سے آپ مطمئن ہو سکتے ہیں کہ آپ کہیں کہ ہم اپنی زندگی میں لائیں گے کسی میں ہو یا نہ ہو ہم زندگی میں لائیں گے ایسے آپ کا اطمینان ہو جائے گا انہوں نے اور کیا نکالی جی بسال کی بات کوئی کسی کی کسی نے ہو یا نہ ہو ہماری زندگی بتایا چاروں طرف ہالات کتنے خراب کیوں نہ ہو جائیں نہیں ہر حال میں چلنے کے لیے اللہ تبارک وسالہ نے ہمیں ترتیب دی ہوئی ہر حال میں چلنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں تفصیل دی ہوئی ہے اور اس کو سامنے رکھتے ہی ہم ہر حال میں چلتے ہوئے اس بات کی تسلی کر لیں کہ ہم نے اس موقع کا اللہ تعالی کا حال کام اور پورا کیا کہ نہیں اس حال میں جیسے مجھے استعمال ہونا چاہیے تھا الہی کے مطابق میں استعمال ہوا کہ نہیں ہوا بعض استعمال ہو گیا ہے پھر اس کے بعد کسی بات کی فکر نہ کتنے سخت حالات آ سکتے ہیں کہ صحاب کو ساب ح حدود کے ایک واقعہ ہے سورہ بروج میں ایک بادشاہ تھا اس میں ایک جادوگر تھا اس جادوگر کے منتروں سے اس کی حکومت چلتی تھی یہ جادوگر بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ ایسا سمجھدار اقلمان لڑکا مجھے دیں کہ میری یہ بہت زیادہ ہوگی میں اپنا فن اس کو سکھا دوں کہ میرے بعد تمہاری حکومت اس کی بھی چلے اس میں ایک ذہین انہار ذہین لڑکا اس کو دیا یہ جادو سیکھنے کے لیے اس کے پاس جاتا تھا راستے میں ایک صحیح نیک راہد کا عبادت کھانا تھا اس کے پاس سے گزرا اس کے پاس بیٹھ کر ایک دوسرے کو بڑے پسند آئے اس کو اندازہ ہوا کہ اس آدمی کے پاس سے زیادہ روشنی ہے اور علم ہے اور اور جب بھی جادوگر کے پاس جاتا ہے پہلے ایسے ملتا تو اس سے وہ آخرت کے ہمار اللہ کا تعلق دعا اللہ سے مانگنا یہ بات سیکھتا کہ اور جب اس کے پاس جادوگر کے پاس جاتا تو اسے کہوں دیتے ہیں تو کہتا بس کوئی نہ کوئی بات کہہ کر اپنی جان پھڑاتا تھا آخر اس کو اللہ تعالیٰ نے صاحب اقرامت ولی بنا دیا ایک نابینا عورت تھی اس جیسے کہا کہ دعا کر دعا مانگی اللہ نے آنکھیں روشن کر دی بادشاہ کو بتایا بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ تو اس سے بھی آگے بڑھ گیا اور اس طرح کے واقعات ہوئے اس کی دعا کی وجہ سے کام ہوئے تو بادشاہ نے جب پایا اس سے جادوگر سے پوچھا تو اس کو اندازہ ہوا کہ تو ہمارے لیے میں بات پر عمل کر رہا جادوگر نے کہا یہ تو زیادہ خطرناک آدمی بن رہا ہے یہ تو کل کھڑا ہو کر دینی براہد کی دعوت دے گا آپ کی حکومت کا خاتمہ کرے گا تو بڑے مسئلے کھڑے کر دے گا صرف اتنی بات نہیں ہے بادشاہ نے قتل کا منصوبہ بنایا قتل کا منصوبہ ایسے بنایا کہ اس نے پہاڑ پر اس کو کچھ لوگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان سے کہا پہاڑ سے اس کو گرا دینا اس کو پہاڑ پر لے کر چڑھے تو پہاڑ پر ایسے حالات کیے کہ وہ گر کر مر گیا یہ گئے سلامت واپس آ گئی تو کشتی میں بٹھا کر جا اس کو دریا میں ڈبو دیں وہ کس دن دریا میں گئی یو باقی ڈوب گئی یہ بچ کر نکل آیا آپ بادشاہ کے لیے مصیبت میں سارے بات سے اور جو اس نے لوگوں میں ڈھیل کا کام کرتا رہا اس کو اندازہ ہو گیا کہ ہمارا وقت ہمارا کام پورا ہو گیا اور وقت مہود آ گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ ایک طریقے سے آپ مجھے آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے مجھ سے اور وہ یہ ہے کہ سارے لوگوں کو جمع کریں اپنی سارے مملکت کے لوگوں کو جمع کریں اور ایک بڑے میدان میں کھڑے کر کے مجھے کھڑا کریں اور ایک آدمی تیر لے کر کھڑے اور کہست کہ ربی حاضر غلام عام نوجوان کے رب کے نام سے یہ تیر پھینکتے ہیں وہ تیر مجھے مارا جائے اس تیر سے میری شہادت ہو جائے لوگوں کو جمع کیا گیا ان کو کھڑا کیا گیا و علایہ سے آدمی والا حاضر غلام پڑا اور پیر پھینکا اس آدمی اللہ والے کے پا لگا اور شہادت ہو گئی منہ شہیدوں کا گیا سارے بچے کہا کہ آ منہ بے رب بی حاضر غلام کہ ہم سب ایمان لے آئے اس نوجوان کے رب پر بادشاہ کو انداز ہو اس بات کو میں روکنا چاہ رہا تھا وہ تو شدت کے ساتھ وجود میں آگے سارا مجمہ اس کو دن قبول کر لیا تو بادشاہ نے ان کو ڈرایا دمکایا ان سے کہا کہ میں ختم کروں گا تو دین کو چھوڑ دو آخر بادشاہ نے خندکیں کھو دی گڑے کھوتے لمبے لمبے اس میں آگ جلائی اور لوگوں اٹھا اٹھا کر پھینکنے لگا پھینکنے لگا ایک اور کا چھوٹا بچہ اٹھایا اس کو پھینکا اس میں اس کو بڑی تکلیف ہوئی تو اس کو اٹھا کر پھینک رہے تھے اور فورت کو تو اس کو ڈر لگ رہا تھا دودھ تک وجہ سے بولنا نہیں شروع کیا تھا اس اندر سے آواز بھی کمی کوئی پریشان نہ ہو باہر سے آگے اندر جنت پیسے علاق بھی اگر آگے میرے بھائی تو انشاءاللہ کہ ہم صحیح چل رہے ہوئے ہیں ہم صحیح چل رہے ہوں اور باطر اور دشمن اور کافر ہمارے لیے بھی فیصلے کر دے تو اس کے فیصلے اس کے لیے تو آگ ہوگی اس کے لیے مصیبتیں ہوں گی ہمارے لیے انشاءاللہ شاء اللہ اگر حالات اتنے دیگر رزو ہو جائیں کیسے حالات بن رہے ہوں تو ہم نے تو اس حال ہوئی حق پر جم, جم کر عق کی خدقوں کو قبول کرنے کی نیت کیوں ہوئی اتنے خراب دیگر ہو جائیں تو ہم تو حق پر جب کر ایسے ہاتھ کا مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ اگر اللہ اگر غلط تمہارا غلام فراضی ہوا تو یہ حالات بھی کوئی مشکل نہیں ہے دی. کوئی مشکل نہیں چار طرف حالات دیکھتا ہے آدمی نے قسم قسم کے حالات سوچ آدمی بتا رہی تعلیم دوسرے جگہوں پر سال میں پھرنا پڑا کہاں سڑک بند ہے کہیں جلوس ہے کہیں بجلی نہیں ہے کہیں کیا ہے کہ تو چاروں طرف تفریح کے حالات اور ایک عام نفس چھائی ہوئی نظر آ رہی اور کسانوں کا حال بڑیوں والا نظر آ رہا. بس پتن کو کس چیز نے روکا جس کے پہ حملہ کرنے کا کس چیز نے روکا ہوگا تو ساری فوج کے نتیجہ ہوا اس نے کہا کہ ہم تو اس بات کی کوشش کریں گے اک پر جمیں گے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکامات کے مطابق استعمال کرنے کی کوشش کریں گے خوات اتنے دگرگوں گوں کیوں نہ ہو جائیں ہمیں اٹھا اٹھا کر آگے نہ پھینک رہے اس جگہ بھی ہم نے جب جس وقت فرون نے جو جادی دروں نے قبول کیا ان سے کہا کہ میں لوکا دھیان نہیں دیا خلاف ہے تمہر وسلح بننے کو مجمع تمنا نقل ہے کس طرح کس طرح ہے کس طرح ہے نا ایک مجھے نخل ہے اور دوسرے نے کہا کہ تمہارا وسلح بننے کو مجمعین کال اللہ بھائی انب منان المن کا لبن تمن کا لبن, لبن. انب منا مطلب من تیرا جو دل چاہے کر لے ہم تو آپ نے رب کی طرف جانے والے ہیں جو تیرا دل چاہے کر لے سارا خیال بھی تیرے آٹھ میں سب کچھ ہے طاقت ہے سب کچھ ہے تو کہہ رہا ہے کر سکتا ہے لیکن اب جو ہے ہم تو اس جگہ کو پہنچ گئے ہیں تو جو کرنا چاہے کر رہے ہیں. ہم نے تو اسی ایمان پر جان دینا کر یہاں ہے خلیل یہ ایک فائل صاحب خط کرنا اور بات کو خوش کرنا جگہ جگہ ہم ایمان کو چھوڑ کر مفاد کو لے رہے ہوتے ہیں ساری ہوں گے ہمارے یہاں آپ کو کیا کہوں گا کہ ایک ایک فائل پر ایک ایک فیصلے پر یہ میں نے ابر قادر کا مجنون لکھایا لکھوایا تھا پچھلے سالے میں پچھلے سطح سے افسر نے ہم اسے لے جا کر پیدل پہرانا پھینکا کہ ہم سارا سروے کر کے اور دختوں کو اور ان کی کاش کا سارا جنرل کا اس کی رپورٹ کو تیار کر کے جو گاڑی اس کے لیے دی گئی تھی اس کو خود لے گیا آپ تک استعمال کرتا تھا آخر میں آ کر کہتے اس, سے سے کہ اس پر دستخط کرو کتنے میل چلیے سروے میں کہتے میں نے کہا دنیا کے تو, تو تو لوگوں نے کہا تمہارا باس ہے تمہارا ساتھ یہ جی کر لے گا وہ کر لے گا کچھ بھی کرتے کر لیں تو آخر اس نے مجھے یہ کسی این جی او کے ساتھ اسی تنخواہ پر مجھے اسے کام کرنے کے لیے دیکھا تو ان کو تو اتنی بڑی بڑی تنخواہیں مل رہی ہیں سہولتیں ساری میں پاکستانی تنخواہ لے کر ان کے ساتھ دیکھے کھا رہا ہوں دیکھے کھائے میں نے چند خیر آپ الگ یہ کام کیا ہے تو اس کے لیے دیکھے کھانے کھانے کو کہہ رہا ہوں جب دیکھے کھائے تو کہتے ہیں کہ میں نے انگریز انچارج سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ کام کر رہا ہوں میری پاکستانی سنکھائی ہے اور آپ لوگوں کے بڑے معاوضے ہیں تو میرے لیے بھی کچھ آپ کر لیں تو اس نے کہا دیکھو اس طرح ہے کہ ایک ہے کہ آدمی کو مچھلی کھانے کے لیے دے دو اور ایک وہ ایک وقت میں کھا لے گا اور ایک مچھلی پکڑنے کے طریقے سے کھا دو اس پر وہ ہر روز مچھلی کھا سکے گا تو میرے پاس تمہیں پیسے کے لیے کوئی پیسے نہیں ہے لیکن میرے پاس ٹریننگ کی مد میں ایک لاکھ فنڈ ہے اس پر میں تمہیں ایک ادارے میں داخل کر کے ٹریننگ دوں گا اس نے مجھے ایک ادارے میں داخل کر کے ٹریننگ دلوائی ٹریننگ سے میرے پاس بیچلر کی ڈگری ہوئی اور میں نے فارس سروے کا ایک ایسا نظام سیکھا کہ ایک کمپیوٹر کی مشین دیر میں یہ سارے کہناد اور غریب اور سارے ناپ لیے جاتے ہیں کہ ایک لاکھ پر سکھا کر مجھے بھیجا کہ اس سے میں سرکاری کام بھی کرتا ہوں اور پرائیویٹ کام کرتا ہوں اور اچھا خاصا معاوضہ مجھے ملتا ہے پورا فر میں سیکھا اور بیچلر کی ڈگری میرے پاس اس کے بعد جنگلات بھی بن گئی جس چیز جس سے اسے دکھا دے کر ہمیں گرایا تھا اس کو اللہ نے سوڑی بنا کر اسے ہمیں چڑھایا اوپر ہم صبر نہیں کرتے صبر نہیں کرتے دنوں دبئی سے ہمارے ایک امبار خدا نے ٹیلی فون کیا بلاد برقری کیا ہوا کہا جی میں گاڑی میں نے نکالی اور گاڑی کا حادثہ ہو گیا اور میرے پاس لسنس بھی نہیں تھا اور مجھے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا ہے اور وکیل میرے پاس آیا اس نے کہا بالکل منکر ہو گئے کہ میں اس نے بالکل منکر ہے کہ میں نہیں چلا رہا تھا تو ہم آپ کو نکال دیں گے چھڑا دیں گے اور میں تو آپ کے ساتھ بیٹھ کا تعلق ہے اب میرے لیے کیا حکم ہے تو میں نے کہا کہ اب آپ کا یہی حکم ہے کہ آپ سچ بولیں گے میں آپ نے ہاتھ سچ پر بیٹھ کی خیر نے جب سچ بولنے اگر ادا کیا جن لوگوں کی گاڑی لے گیا تھا انہوں نے پر دوسرا کیس دائر کر دیا کہ ہماری گاڑی چرا کر لے گیا آگے بیلسر بیلسرس ہے پر کیس بنے گا تو ہماری گاڑی پر ہی بنیں گے دوسرا کیسے اس پر یہ جی کر دیا اس کی والدہ نے ٹیلی فون کیا کہ بیٹے میرے پر کیسے اور بیٹا میرا بیچ ہے تم سے تمہارا تمہارا ہی بیٹا ہے اور اس کو تم نے کہا کہ سچ بولنا ہے اور آپ اس کا کیا ہوگا تو میں نے کہا کہ اگر آپ کا بیٹا ہے اور میرا ہی بیٹا ہے تو سچ بولے گا اور اگر میرا بیٹا نہیں تو جو کرتے مرضی اس کی اردو کا لوالی ہو رہا ہے تو اسے کہا بس جیسے آپ کہتے ہیں سیٹ ہی یہ کہتے کہ میں نے سچا بیان دے دیا اور جو ترجمان تھا ترجمان کو میں نے سمجھایا جو میری اردو سردی میں ترجمہ وقت کرنا تھا میں نے سمجھایا کہ یہ صورت حال ہوئی ہے اور اس صورت حال میں پکڑا ہوا ہوں اچھا اس نے مجھے کہا کہ ہم نوکری سے مجھے نکالیں گے پاکستان ملک بدر کریں گے نوکری سے نکالیں گے یہ ساری باتیں میرے لیے فیصلہ ہو جائے گا میں نے کہا بھائی ہمیں تو جو بزرگوں نے بات سکھائی ہو تو آسان تھی بات ہے اسی کو ہم سکھاتے ہیں اور اسی کوشش ہی کرتے ہیں کو خود عمل کریں آپ کو بھی سکھاتے ہیں نی? باقی بولوی اور مفتی میں ہوں نہیں کہ میں نے بابر ہیل پڑھا ہوا ہو ہدایا کا نی? اور اور تکیہ اور, اور یہ باتیں میں نے سیکھی ہوں مفتی تو میں ہوں نہیں نی? کہ گٹا گٹ پہ سیکھی ہوں اور فتح بھی اس کے دوں مفتی تو میں نہیں ہوں میں تو ان پڑھ آدمی ہوں یہ دستخط بہو خوفی کی بات ہے بزرگوں نے سکھائی تو ہوا ہوں میں یہ بھی جیسے میں نے پہلے تذکرہ کر دیا کہ حالات جب اتنے خراب ہو جائیں کہ ہمیں آگ میں ڈالنے کے لیے لوگ تیار ہوئے ہم اس وقت جگ پر جمیں گے اور ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اس نے ترجمان سے بات کی کہ صورتحال یہ ہوئی ہے اور میں یہ بیان میں دوں گا مجھے وکیل نے یہ کہا ہے ترجمان اس سے پر ترجمان نے تو نہیں بتایا وہ پاکستانی تھا اسے جا کر جج کے ساتھ بات کی کس لڑکا جج نے کہا اس لڑکے کو تو لے کر میرے پاس آؤ کہ اس کا میں فیصلہ فوری نہیں کر دوں وجہ کے پاس لے کر گیا بن بیان وہاں کرم بند کرایا اور اٹھارہ سو کوئی درم کے دینار جو جرمانہ کر کے سارے کیس اسے ختم کر اس نے کہا کہ انہوں نے جو گاڑی چوری کا جو کیس کیا ہوا ہے اس سے بھی آپ ڈرے نہیں یہ نے لے کے اس کو دیے اس میں دو تر دو تین پیسے رابطے واسطے آ رہے ہیں تو اس میں بھی بچ جائیں گے وہ بھی ختم ہو سے کر لیا آج ٹریفیون کا باقی کیش کا ختم مرمت کرنے کا خرچہ لے لیں گے ساری باتوں کو نے درست کیا آج سر کو زندگی جب اللہ کا رسول کیا سر کو زندگی جی شکر اللہ کا کیا مولوی نہیں ہے یہاں یہ کے ببا ہے یہ کے مستحدین ہے یہ کے ببا ہے یہ کے مستیات ہے یہ کے فلانا ہے یہ کے فلانا ہے اتنی باتیں مفتی صاحبان گوایا کرتی ہیں اللہ ہی بچائے تو سچ بات ہے یہ مجھے تو ٹیلیفون کر رہے تھے باہر ملکوں میں تو زاکر نائک کی وجہ سے جاکر نائک کی وجہ سے کیبل دیندار گھروں میں گھسی ہے اور انڈیا کا انڈیا کی پالیسیوں کے پراپت کا اہم آرگن ہے جاکر نائک اس کی وجہ سے انڈین ٹیلیویژن کو لوگ سنتے ہیں آپ تو لوگ سوچے صرف جاکر نائک کو سنتے ہیں باقی اپنے نیوز وغیرہ کو سن رہے ہیں نا اور باہر ملک میں تو کو سنتے ہیں انڈیا کے سنتے ہیں تو باہر ملک میں رہنے والے, والے پاکستانوں کو اس ذاکر نائک کے بعد جو انڈیا کا پراپگنڈا ہوتا ہے اچھا خاص اینٹی پاکستان کیا ہوا ہے اس نے انڈیا ٹیلی ٹیلیویژن کو کیسے نہیں چلا رہا اس کے ذریعے سے اپنی پالیسیوں کے پراپگنڈے کا اہم فائدہ حاصل کر رہا ہے باہر مالک کے جو لوگ ٹریفون وغیرہ کرتے ہیں وہ اس کے بعد جو انڈیا کو سنتے ہیں تو اینٹی پاکستان بنے ہوئے ہیں اگر حکومت اس سر کا بندوبست کیا اس کے توڑ کا تو اس کا بڑا نقصان ہوگا آدمی سطح پر بات کیا کرنا چاہتے ہوں میں وہ بات کہی رہی <تصفح> تھی کرنا ہے سکھا دو جیسے میں نے پکا کیا تھا ہمارے مضمون کے ساتھ متعلقہ بات تھی نہ غور کرو جی ہاں باہر سے بھیا فون آتے رہتے نا باہر سے ٹیلیفون آتے رہتے لوگ کہتے ہیں جی پاکستان تو ختم ہو گیا اور پاکستان میں تو کچھ بھی نہیں رہا ایک آدمی نے اس فون کیا کہ ہماری زمین اور ہمارے مکان وغیرہ بیچ کر میرے بیٹوں کو کم از کم پنجاب منتقل کر دو میں نے کہا کیوں نے کہ وہاں تو بالکل سراد میں تو آج کے اوپر بیٹھے ہوئے حالات ہیں میں نے کہا میں تو اپنے گھر میں سر میں نے کہا گھر میں چولہے کے پاس بیٹھا خوب آرام سے آج سے گرم ہو رہا ہوں پلان میں کوئی خراب حالات نہیں ایک ساتھی آئے انگلینڈ میں رہ کر آئے ہوئے تھے ڈاکٹر پڑھے پہ تھے وہ انگلینڈ میں گیارہ لاکھ پوڑ کے کتنے انگلینڈ کے بینکوں میں کہہ رہے پاکستان کا کیا ہوگا میں نے کہا پاکستان کو جو ہوتا ہے سو ہو اپنے زندہ بھی جانا ہے مرنا بھی ہمیں یہاں پر کب کبھی زندگی کو لے کر چلیں گے جی اللہ پاک خاتمہ میری ماں نصیب فرمائے مائے ہاں جی اور نجات نجات نصیب فرمائے اور اللہ حضور اپنی کسم پرسی کو اور اپنی اپنی بیچارگی کو اور اپنی بیاسرگی کو ہاں جی اور آپ سارے معاسیت کے امبار کو لے کر اللہ کے خیال کرتے رہے تھے یار اللہ کری رحمد سب سے وسیع رحمت کی وسیعت کو لے کے آئی سخت بہار اللہ یہ تخور پورا حالات کیا ہے کون سی آیت پڑی کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غزب سے جہت آگے بڑھ گئی ہے یا اللہ میں نے کسی کا سارا گام سگر کی بات نہیں ہے حادثہ آگ گولیاں تو آپ سارے جو انسان جو آ رہے ہوتے ہیں ایسا کھاتا میں ایمان ہو رہا ہے تو ادھر زندگی کی سے آ رہے ہوتا ہے ادھر تو شارٹ کٹ زندگی سے لے جا رہے ہوتے ہیں اس پہ کیا کام کی بات ہے تو سگر پریشانی نہیں ہے حضرت میں لاکھ میں لڑ رہے تھے نئے سال عمر روزہ رکھے ہوئے اور اس جوش کا حملہ کرتے تھے نظر لے کر میدان میں سی نوجوانوں کو انہوں نے شام کا وقت تھا روزہ رکھے ہوئے تھے اپنے خدمت والے آدمی سے کہا کہ افسار کے لیے کچھ لاؤ تو لے کر آیا سے کا سبحان اللہ جناب رسول اللہ, صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ امار دنیا میں تیری آخری خوراک دودھ ہوگی میری آخری خوراک آ گئی اب انشاءاللہ شاء اللہ شہادت ہو رہی ہے کسی آدمی کوئی پیغام ہو جیسے زی سو سوال جال دیوی ماں تبو آیا جی کسی کا پیغام کچھ ہو سر کا نام تو مجھے بتا دیں بتا کے بڑے اربت ہو فرمایا اللہ اللہ علیہ وسلم نے کہ جس طرف سے ہمار بن یاسر شہید ہوگا یہ لوگ حق پر ہوں گے اور ہمار بلیاست اس وقت یہ عبداللہ بنر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن احمد بنار عبداللہ بن عمر اور احمد ملاس سے موجود تھے امیر موازی نے ان کے ساتھ جب اس کو روایت کیا یہ تو ایسے فرمایا تھا حضور نے کہ یہ جس طرف سے یہ شہید ہوگا وہ لوگ برحق ہوں گے انہوں نے اس کی شہادت کا تو اس, اس کی شہادت کا وہی لوگ ذریعہ بنے جس کو نکال کرنا آئے ہیں یعنی پھر بھی ان کو یہ بات اس, اس بات پر وہ ہوئے تھے کہ حق پر ہم ہیں اور یہ یہ حق پر نہیں ہے اس کو بارنے کے لیے یہ نکال کرنا ہے استدال تھا نہایت اللہ نبی نے لکھا ہے کہ ان کا استدال تھا جس کی وجہ سے حق پر سمجھ رہے تھے پر ہونا ہے اک پر سمجھنے والے آدمی بھی معذور ضرور ہے لیکن پر تو وہی ہے جو حق پر ہے ایک حق پر اپنے کو سمجھ رہا ہے ایک حق پر ہے عملی طور پر ٹھیک ہے تو خیر کس میں ایسا کوئی جانے کی بات ہے ذرا بھی غم ہی نہیں کرتی ہے ہمارے شاہ خیال نظیر رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے فرمایا کہ تحاج میں جب اٹھتے تھے اس میں سیر پڑھتے تھے کہ بلا سے نظر میں تکلیف کیا ہے سکون خاطر بھی کم نہیں ہے کسی سے ملنے کی ہیں امیدیں کسی سے چھٹنے کا غم نہیں ہے لمب روا لا لا لا